الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد میں نے یہ صورت الحج کی آخری آیات میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خود کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو خطاب کیا یا یادین اے ایمان والو پھر مومنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم ایمان کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ارقو اب وف علخیر چار باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا پہلی بات ہے ارق تم رکو کرو نمبر دو وف تم سجدہ کرتے رہا کرو نمبر تین وہ رب دفوں تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور آخری اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا اس وقار اور اپنی عبادات کے علاوہ یہ روز نماز کی پابندی کے علاوہ وف عر برابر اللہ اس کے رسول کی اطاعت دوسری دینی باتوں میں بھی کرتے رہو الم تفلح تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے بعد فلاح اور کامیابی کے لیے چار چیزوں کا ہمیں مزید حکم دیا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ برابر نماز کی پابندی کریں اور نماز میں ذرہ برابر کوئی کوتا ہی نہ کی جائے صرف جمعے اور رمضان کا نہ خیال رکھا جائے چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالی نے جو پانچ وقت کی نماز فرض کرا دیا ہے اس کا احتمام کیا جائے کامیابی کے لیے شرط ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایسے ہی بخاری اور مسلم کی روایت ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور بڑے بجمے میں نے بھی صاحب شام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں آ نے فرمایا کل ایمان لاؤ کل ماپ مسلمان ہو جاؤ اور پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز پابندی سے تم کہا کرو اور اللہ نے مار دیا ہے تو زبان رمضان آ جائے تو رونا رکھو آپ نے ان چند باتوں کا حکم دیا جس میں پچ وقت کا نماز سب سے پہلا حکم تھا اٹھا اور آیا رسول اللہ لا سہنا ولا والا انکشوال آگا آپ نے فرمایا یہ نجات والے امان ہے تو آپ گواہ رہیے ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں لاحمد میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ولا اللہ کسمن ہو آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہم اتنا ہی عمل کریں گے نہ اس میں اضافہ کریں گے نہ اس سے ہم کوئی چیز گھٹائیں گے سام علیکم کو بس واپس چلا گیا ابھی کچھ ہی دور جا گیا تھا تو آپ نے حاضرین کو خطاب کیا فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہو تو یہ مغرب جو گاڑا یہی جنتی انسان ہے انسان کو پچوکتا نماز کی پابندی کرنی چاہیے شب رمضان کا انتظار نہ کیا جائے اور جمعے کا انتظار نہ کیا جائے نمبر تین اللہ رلالم العالمین حکم دیا کہ وہاں اب رکھوں یہ نماز روزے کی پابندی کے علاوہ بھی زندگی کے ہر ہر معاملے میں اپنے رب کی اطاعت کیا کرو رب نے جو کہہ دیا ہے جو حکم تم کو مل گیا ہے اس کی پابندی کرو اسلامی احکام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اختیار نہ کرو آخری چیز و یہ روزے نماز اطاعت فرما برداری فرائب اور واجبات کے علاوہ بھی وف الخیر برابر نیکیاں کیا کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ انہی کا نیکیوں میں سے جن کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کی بڑی تعریف جن کی بڑی فضیرت بیان کی ہے اور جن نیکیوں پر اللہ تعالی نے کامیابی کو محقوف رکھا یا <تصفح> یار کاف الخیر اور برابر نیکیاں کیا کرو لال تم کامیاب ہو جاؤ اس لیے بہت ہی زیادہ اللہ رب نے اور نبی علیہ نے قرآن و حدیث کتاب السنت کے اندر ہمیں واجبات فرائض کے بعد ہی ہمیں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما و اجرا اے ایمان والے جو میرے کی تم اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ کی یہ کرو گے اپنے اللہ تعالیٰ کی ہاں جمع کرا دے رہے ہو تو یاد رکھنا ہو تعالی کے پاس تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہاں بہت بڑا اجر و سواب ہوگا اور کتنا بڑا اجر و سواب ہوگا آپ کی نیکیوں کا اس کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کو اپنے دست مبارک میں اٹھا دیتا ہے اور پھر اس کے درہم کو اللہ تعالیٰ روزانہ قیامت تک بہاتا جاتا ہے اور اس کو بڑا کرتا جاتا ہے ایک دن ہم تاجر و سواب قیامت کے دن ہنسے کے میدان میں ایک موبل اپنے ایک دن ہم تاج وہ سواب جب پائے گا تو آپ نے سمے اوہ پہاڑ سے بھاری ہو چکا ہوگا وہ میرے بھائی وبا وبا تو کرتی میفور خیر حکم دیا اور یہ بھی واضح کر دیا اس کا بڑا ثواب کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ملے گا بہت سارے نیک آمار جو ہیں ان میں سے بہت بڑا عمل ہے اور بہترین نے کی یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئیں انہیں پہنچائیں, ہم ان سے ہمدردی تنائیں, ہم ان کے دخ درد میں حصہ بتائیں یہ بہت بڑا خیر ہے اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ نے, اپنی صحیح نے, امام ترمی امام احمد امام بن حمد ان تمام محدثین نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ نبی مسلمین ما جانے مانے اس کا ایک حصہ میں نے پڑھایا بداپ کے سامنے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور دیتا ہے جو کوئی جو شخص ہے اپنے, کی کی اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے تندرستی اور اپنے مفید رائے کے ذریعے جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو دور کر دیتا ہے کوئی پر ابل عمل کی اس کے بدلے اللہ تعالا قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے مصیبت ٹال دیتا ہے مسلمان اور تنگی کو اگر کسی کلم اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگی اور کسی ایک پریشانی کو دنیا کی کو دور کر دیتا ہے تو یسر دنیا آخرہ تو اللہ تعالی اس مومن بندے کی دنیا کی بھی مصیبتیں مشکلات آسان کر دیتا ہے اور آخرت آخرت کی بھی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے بہت میرے فلا, فلا, فلا, فلا, فلا, فلا, فلا محلے پر رہنے والا مواحی پیش کر دیا اللہ دنیا میں چڑے ہوئے آدمیوں کے ساتھ یہ آسانی کا معاملہ کرتا تھا تم جباہ ہمارے دنیا میں آسانی کیا ہے تو آج ہم نے زندگی کے سارے گنا کو مانگ کر کے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا ہے صرف اپنے لیے مسلمان نہیں زندہ رہتا اپنے لیے زندہ رہتا بھی زندہ رہتا ہے آگے تیسری چیز آپ نے ساتھ سمایا وہ بن ساڑھا مسلمان وہ بندارا مسلمان پھر دنیا سطار جو کر تو اللہ مرد عمین کے دنیا میں بھی علوم گے اور میدان میں ایک مردم تھے زندگی اے جو کا ہم نے تیار کیا تھا سارا دیکھا لے کر کے پورا ان کے درمیان پیش کر دیا اگر سنا سنا اللہ ہمیں آپ کے سامنے کھڑا ہوا فرماتے اور آ جاؤ سارے حساب میدان کے لوگ بڑے فرم فلاح کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہلے کیوں اتارا ہے نام کے میدان کا سب سے بڑا مجرم کو اللہ تعالیٰ بہترین انسان ہوگا سارے لوگ ہر کے میدان میں اس میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے بہت آگے آ گیا اور سارے لوگ تماشر دیتے ہیں اور س... اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ایک لمبا ایسا کردہ اللہ اور گندے اور سارے لوگوں کے درمیان پر کا بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی فرشتے سے اس کا علم نہیں ہے پھر نہ بڑا کرم نے کیا تھا ہمارے پڑدہ ڈال رکھا تھا کسی کو دنیا میں میں کسی کو پتا نہ چلے کہ دنیا میں کچھ گناہ کر کے آیا تھا اور اس لیے میں تیرے کام میں پوچھ رہا ہوں تاکہ میری آواز کسی انسان کی طالبت نہ کہہ سکے کہ میں اس تیرے میرے گناہوں کو تسکرا کر رہا ہوں اس لیے میرے بندے ہم نے جیسے دنیا میں تیرے پردہ ڈال رکھا تھا اور رسوائی سے <سلام> بچا رہا تھا آج ہسل کے مہمان میں ہم تیرے سارے گناہوں کے پردہ ڈال کر کے آج قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے رسوائی سے بچا لیتی ہیں جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں رہتا ہے ان کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اس کی مدد کرتے رہتے ہیں انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کو مخلوق کے ساتھ حسن حسن سلوک کرتا ہے نرمی کا احسان کا اور معاملہ کرتا ہے تو ضائع نہیں جاتا والناح والناح فی ما تانا فی ہے اللہ و شاس من رہے ہیں مدد کرتے رہتے ہیں ان میں بہت بڑی نیکیاں یہ ہیں کہ آپ اپنے سے اپنے تعلق سے دنیا میں تمام مخلوط اور خصوصاً مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے ان کے کام آئے ان کے دکھ دن میں آگے تنگی میں پریشانی ہونا چاہیے ہماری پریشانی میں ہماری پوری برادری شامل ہے اللہ تعالیٰ الحمد للہ وطفا اللہ نے اور کام آنے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے ان کے جیسے حکم دیا ہے ہمیشہ نیک لوگ ہمیشہ عملی طور پر بھی لوگوں کے کام آتے رہے قرآن حدیث میں اس نے بڑے خدا بیان کیے گئے اور بہت سارے واقعات ہیں اللہ اکبر جن میں ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کا بیان کیا سو تل کے, کے اندر واقعہ موجود ہے جب تک آپ کسی مومن کے کام آتے ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کا سارا کام بناتا جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالی نے ساتھ سنوایا واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ थे ایک دن دیکھے ایک مسلمان اور ایک فرونی کافی دونوں لڑ رہے تھے دو نوجوان لڑ رہے تھے موسا باہر نکلے تو دیکھا کہ مسلمان کو بچے کونگ کر رہا تھا बच्चे مسلمان بچے نے موسا کو اپنی مدد کے لیے بلایا موسا ہارے ہوئے پہلے جو چھڑانے की कोशिश की لیکن موسا کریم اللہ جتنا چھڑاتے ہیں وہ شرونی اتنا ہی شیر بن کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے آخر کار موسا کریم اللہ نے دیکھا کہ یہ نہیں باغا تھا بہو موسا فتر ایک موسا سینے پر مارا اور مر ہی گیا ختم وہ کافر سے موسا ہے وہاں سے نکل گئے کسی کو پتا نہیں دوسرے دن پتا چل گیا کہ موسا ہی نے اس کو قتل کیا ہے فرون اور اس کی ساری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسا کیونکہ ہمارے اصلی بھرے آدمی کو قتل کر دیا ہے ہمارا اصلی جو ہے ہمارا لوکل جو ہے اس لیے اس کو ایسا کرو کہ اس کو موسا کو قتل کا ڈالیں گے موسا رہے شاہ میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا فرعون کی کابینہ میں ایک شخص تھا جو موسا کلیم اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا اس نے وہاں سے اٹھا اور رات ہی رات آ کر کے موسا نے سس بتا دیا بھائی ان ساری کابینہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ مصر ملک کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں موسا کلیم اللہ نکل گئے اور مدین کا راستہ پکڑا اور مدین کے راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالی فرمتے یہاں تک کہ مدین میں جب داخل ہو گئے تو وجہ ماور جما منگ میں وجہ ڈالے ام متنگ میرنگا سے اسکول سر کریم اللہ نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے اور کنویں پر بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں آج نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں دو لڑکیاں ہیں ایک بوڑھا باپ ہے وہ غریب ہے مزدور رکھنے کے لائق نہیں ہے اور دو سوال بچیوں کی وجہ سے اوے. کسی اگلے بیلے کو نوکر نہیں رکھ سکتا دین دال نوکر کی تلاش ہے دیکھا کہ وہ زیادہ مجھے نگاہ پڑی دو مسلمان شریف بچیاں ہیں ان کی بکریاں پانی پینے کے لیے کنواں پرانا چاہتی ہیں لیکن وہ دونوں بچیاں اپنی بکریوں کو روک رہی کنویں کے قریب نہیں آنے دیتی نوشا کریم اللہ نے پوچھا ماں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے بکریاں کیوں روک رہی ہو ان دونوں شریف بچیوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ میرے باپ تو ہیں کمزور ہیں مسوری دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں اس لیے ہمیں دوائی گھنٹے دنیا چڑھاتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے جب سارے لوگ پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو جب دیکھا پانی پی کر کے سراب ہو گئی ہے بکریاں وقت دونوں بچیاں وقت سے پہلے اپنے بکریوں کے لیے اور واپس چلی گئی دوسرا دو مین دال ان کی مشکل میں پہل کیا اور ان کے رحمتوں کی اللہ تعالیٰ کے محمد ہیں اور ضرورت مند ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے دونوں وقت سے پہلے پہنچ گئی آپ کو بلا رہے ہیں پانی پلایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والد اس کی مزدوری دے دے بے گا پورا اس کا بیان کیا جاتا انہوں نے پوچھا تم کون قریب سے کرکے لا اے اس کو کے پورے قسے ہمارے یہاں زندگی گزارے یہاں سراؤں کی فرائی نہیں چل سکتی اللہ تعالی نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ذرا سنو کہتے کیا بچیاں جن کو آپ نے پانی پلایا ہے موسا میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں یہ ساری مشکلات یعنی بچیوں کو پانی کا ہے. بچیوں کو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مزدوری بھی مل گئی نوکری بھی مل گئی اور سب سے بڑے جانتے ہیں آتی زندگی گزر جاتی ہے کہاں سے کھلاؤں گا کہاں سے ساری پریشانیاں اللہ تعالی فرماتے فکر نہ کرو آج سال میری بکریوں کو چڑھا دے یہی تمہارا مہر ہے یہی تمہاری مزدوری ہے اور یہ ہمارا گھر جو ہے اسی گھر میں تمہیں رہنے کا موقع بھی ساری مشکلات اللہ کافی نہ ہم ہیں جب اپنی اپنی زندگی کرنے لگے مسلمان بھائی وہ نہیں کرتے کون بے روزگار ہے کون بحثان ہر ہے کون مشکلات میں ہے کون بیمار ہے डूने में दूसरे जाया करती है کام آنے گھروں کی خدمت کرنے گیرو کے ساتھ کرنے والا بنائے اللہ تعالی سے دعا کرو ہم سب اپنے لیجیے جیسے اپنے لیے رہتے ہیں. اللہ! اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے ساری پریشانیوں کو دور کر دے ہم نے جو بیماروں کو, کو لیا عطا فرما جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روٹی سے لگا دے یہ ہمیں مفتنا ہیں ان کو پڑھے کے متبیشن بنا دے ہر مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کر دے دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی امان فرما جو ان پر مشکلات آئی ہوں اللہ تعالیٰ حفاظتوں کے غلبے سے ہمیں آزاد کر دے اللہ رب العالی اولا ان رہائے. دلوق�. ہمارے اللہ تعالیٰ ان, کی حفاظت فرمائے. اور ان, کو کرنے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو اللہ رب العالی والا ہو ہاتھ میں محمد اللہ تعالیٰوں سے اللہ تعالیٰ اور توفی نصیب جو امت کے لیے آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور تماموں کے فائدے کے لیے ہو ہر قسم کے شروح ہر قسم کے فساد ہر قسم کے منکرات سے اللہ تعالی ہم تمام ساتوں کو محفوظ رکھے اللهم افرل للمؤمنينها وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وانتاءوا القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقر الله لكم ولقوا الخيرات ونذكر الله اکبر uh,